حسن بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا تم آپس میں ایک ہی ہو پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایزا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے میں ضرور ضرور اس کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بال یقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالی ہی کے پاس بہترین سواب ہے سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے دعائیں اللہ تعالیٰ ہی قبول کرنے والے ہیں یہاں معنی میں کے ہے اور یہ عربی میں برابر مروج ہے سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک روز رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے عورتوں کی ہجرت کا کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر ہی نہیں کرتے اس پر یہ آیت اتری انصار کا بیان ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلی مہاجرہ عورت جو ہودج میں آئیں ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ ہی تھیں ام المؤمنین سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ آیت سب سے آخر میں اتری ہے مطلب آیت کا یہ ہے کہ صاحب عقل اور صاحب ایمان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جن کا ذکر پہلے کی آیتوں میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے منہ مانگی مراد انہیں عطا فرمائی اسی لیے اس آیت کو فاصے شروع کیا جیسے اور جگہ ہے وہ ادا سے ابید یعنی میرے بندے جب اے نبی آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بہت ہی نزدیک ہوں علم کے اعتبار سے جب کبھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول فرما لیتا ہوں بس انہیں یعنی بندوں کو بھی چاہیے کہ میری مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں کیا عجب کہ یہ رشت ہدایت پالیں پھر قبولیت دعا کی تفسیر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ میں کسی عامل یعنی عمل کرنے والے کے عمل کو رائے گا یعنی بیکار نہیں کرتا بلکہ ہر ایک کو پورا پورا بدلاتا فرماتا ہوں خواہ مرد ہو خواہ عورت ہر ایک میرے پاس ثواب میں اور اعمال کے بدلے میں یکساں ہیں بس جو لوگ شرک کی جگہ کو چھوڑیں اور ایمان کی جگہ آ جائیں دارالکفر سے ہجرت کریں بھائیوں دوستوں پڑوسیوں اور اپنوں کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ترک کر دیں مشرکوں کی ایزائیں سہ سہ کر تھک کر عاجز آ کر ایمان کو نہ چھوڑیں بلکہ اپنے پیارے وطن سے منہ مو موڑ لیں لوگوں کا انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا تھا جس کے بدلے میں انہیں ستایا جاتا لیکن ان کا صرف یہ قصور تھا کہ میری راہ کے پیچھے لگنے والے تھے صرف میری توحید کی وجہ سے دنیا کی دشمنی مول لے لی تھی میری راہ پر چلنے کے باعث طرح طرح سے ستائے جاتے تھے جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا یقریجن اور رسول و ان تؤمنوا و بلب یہ کفار اور مشرقین رسول اللہ کو اور تم کو صرف اس بنا پر اپنے ملک سے اپنے شہر سے نکال دیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو جو تمہارے رب ہیں اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فرمایاحمید ان سے ان کو فارو مشرقین نے دشمنی اسی وجہ سے کی ہے کہ یہ یعنی ایمان والے اللہ زبردست اور لائق تعریف ذات پر ایمان لائے ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جہاد بھی کیے اور یہ شہید بھی ہوئے یہ اعلیٰ درجہ ہے اور بلند مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے سواری کٹ جاتی ہے منہ کو خون میں مل جاتا ہے بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے کہا ہے اللہ کے رسول اگر میں صبر کے ساتھ نیک نیتی سے اور دلیری سے پیچھے نہ ہٹ کر اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور پھر شہید کر دیا جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ میری خطائیں معاف فرما دیں گے رسول اللہ نے فرمایا ہاں پھر دوبارہ آپ نے اس سے سوال کیا کہ ذرا پھر کہنا تم نے کیا کہا تھا اس نے پھر دوبارہ اپنا سوال دہرا دیا رسول اللہ نے فرمایا ہاں مگر قرض معاف نہ ہوگا یہ بات جبریل علیہ السلام مجھ سے ابھی ابھی کہہ گئے بس یہاں فرماتے ہیں کہ میں ان کی بدیاں معاف فرما دوں گا اور انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جس میں چو طرف نہریں بہہ رہی ہیں جن میں سے کسی میں دودھ ہے کسی میں شہد کسی میں خالص شراب کسی میں صاف پانی اور وہ وہ نعمتیں ہوں گی جو نہ کسی کان نے سنی نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی انسانی دل پر کبھی خیال گزرا یہ ہے بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے کہ جو ثواب اس شہینشاہ علی اللہ کی طرف سے ہو وہ کس قدر زبردست اور بے انتہا ہوگا جیسے کسی شاعر کا قول ہے کہ اگر وہ عذاب کرے تو وہ بھی محلک اور برباد کر دینے والا اور اگر انعام دے تو وہ بھی بے حساب قیاس سے بڑھ کر کیونکہ اللہ کی داد بے پرواہ ہے نیک امان لوگوں کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے شاد ابن اوس رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ کی قبا یعنی فیصلے پر غمگین اور بے صبرے نہ ہو جایا کرو سنو مؤمن پر ظلم و جور نہیں ہوتا اگر تمہیں خوشی اور راحت پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ کا شکر کرو اور اگر کوئی برائی پہنچے تو صبر و سہار کرو اور نیکی اور ثواب کی تمنا رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین بدلے اور پاکیزہ ثواب ہیں